ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف و اپنی مندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان کی تحلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی زمین ریاض کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جکایا کریں اپنے دفتر سوال کو کدریاتی بارگاہ میں آگے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکھوں میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم دیا کریں اسی کی تکبیر کی سداؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں اور اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں چنا چر شاد ہوا وما کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے ہم دو سنا کے بعد اربا عرب, عرب ان گنت بے شمار درد سلام ہوں اس سستی ادس مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسعد و بارکا وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ صلاد و تسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کلی مبوس فرمایا اور آپ کی ذاتِ وابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا حوب بندوبست فرمایا اللہ رب العدت نے امام کونین علیہ سلاد التسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو وزیت فرما دیا تھا اور گناگن قسم کی صفات کو آپ کی ذات و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب عرش کے رب نے اپنی قیمت کوئی معمول ہوتا علیہ سلاد و تسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش ارش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ سلامۃ التسم کے کلب اثر میں نادل فرمایا اور اسی کتاب حمید کی ایک آئے مبارکہ جس کا تعلق ایک انتہائی اہم مضمون کے ساتھ ہے عیسائیت کے ساتھ اس کے حوالے سے گزشتہ دو تین متبادل جمعہ سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام ان کے زندہ اٹھائے جانے کے حوالے سے میں نے بائبل اور قرآن مجید کا باہم کابل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس وقت جناب عیسیٰ علیہ سلاۃ السلیم بکول بائبل ان کو سولی کے اوپر لڑکایا گیا تو جناب عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے پکار کے یہ بات کہی تھی اے میرے خدا اے میرے اللہ تم نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا تو نے میرے ساتھ وعدہ ہلافی کیوں کی یہاں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کا ذکر کلام اللہ کے اندر الفاظ کے اندر موجود ہے کال اللہ و یا عیسیٰ متوفی کا و رافیوں کا یعہ و متحروں کا مد اللہ قبر وجائی اللہ تبہ تبہ اللہ دینہ تبرا یومہ کیا عیشا میں تجھے پورا کا پورا اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا اور کافر تیرے بال کو بھی ویکا نہیں کر سکتی یہ وہ وعدہ تھا جو جناب عیشا کے ساتھ مالک کائنات نے کیا لیکن بائبل یہ بات کہتی ہے مالک اپنے وعدے کے اوپر پورا نہیں اترے جبکہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے وماد کا تعلق ہوں, ہوں نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی وماد کا یقیناً ہوں یقین فاح بلکہ اس بات کے اوپر یقین کر لیجیے یقینی طور پہ وہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ اللہ رب العزت نے زندہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ومن اعوفات یادمی من اللہ ہی کہ مالک کائنات اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے ومن ازبق من اللہ ہی قیدہ اور اللہ سے سچی بات کسی دوسرے کی ہو نہیں سکتی لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے مالک کہتے تو کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں وعدہ تو بچانے کا کرتے ہیں لیکن چڑھا سوھی پہ دیتے ہیں وعدہ تو مدد کا کرتے ہیں لیکن پھنسا دشمنوں میں دیتے ہیں وعدہ تو یہ کرتے ہیں عیسیٰ دشمن تلے بال کو بھی پیکا نہیں کر سکتے لیکن سلوک یہ کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکوا دیتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں در حقیقت مالک کائنات کی توہین ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت ان کو وعدہ ہلاؤ دو تہ بار دھوکہ دینے والا اپنی معلوم کو تنہا چھوڑنے والا ثابت کیا گیا ہے اور مالک کائنات کی ذات ان تمام کے تمام عیوب سے ابھر رہا ہے جو بات میں آپ حضرات کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے اللہ کے نبی تھے کالی اللہ تھے روح اللہ تھے وجہ کیا ہے کہ ان کے دین کے اندر تجیرات رونما ہوئے ان کے دین کے اندر تحریف کس طرح رونما ہوئی تو میں آپ حضرات کے سامنے اس بات اٹھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد مزید کچھ باتیں تغیر شدہ دین مسیح کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ اللہ سلام جب دنیا سے نخصت ہوئے جب مالک کائنات نے زندہ ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اس موقع پر آپ کے بارہ ہماری دعوت مسیح کو لے کر تعینات کے اندر پھیلنے کے لیے موجود تھے اب ذرا اس بات کے اوپر غور کیجیے ایک یہ ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد ان کے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ان کے ہماریوں سے ملتا ہے یہ بات کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ صلاح والسلام وہ مجھے نظر آئے آسمان سے میرے ساتھ ہم کلام ہوئے اور میں نے یہودیت کو چھوڑ دیا میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اس یہودی المظب انسان کا نام ساؤل تھا اور اس کو پولس بھی کہتے ہیں اور بائبل کے اندر میں نے پچھلے جمعہ عام حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی چودہ حطوط ایسے موجود ہیں جو پولس کے نام سے منصوب ہیں یہ ساعول نامی یہودی جس کا عیسائیت کے اندر نام آ کے پولس ہوا یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد ان کے ہماریوں کو آ کے یہ بات کہتا ہے اے ہماریوں جس طرح تم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر یقین کرنے والے میں بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر یقین کرنے والا جس طرح تم ان کو اللہ کا رسول ماننے والے میں بھی ان کو اللہ کا رسول ماننے والا لیکن آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے مسلمانوں کے اندر بھی ایک یہودی ہوا کرتا تھا جس نے زمانہ وہ اسلام کا ہو لیکن اسلام کے اندر عقیدہ تو عید کے منافی کئی باتیں شامل کی اس یہودی کو تاریخ عبداللہ ابن صبا کے نام سے جانتی ہے جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی معذ اللہ اللہ رب العزت نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ علو کے اندر حلول کر لیا ہے اس نے حلول کے عقیدے کو پیش کیا اس نے وسیع رسول کے عقیدے کو پیش کیا اس نے اسلام کے عقیدہ ہے. تو عید کے اوپر زبردست حملے کیے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابن صفا کا بھی اس کی تعلیمات بھی اس کا مذہب بھی اس کا تمدن بھی آج بھی مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کے زمانے والے گروہ کے اندر موجود ہے اور یہودیوں کا یہ طریقہ یہ واردات ہوتا ہے جب وہ میدان کے اندر جنگ نہیں کر سکتے جب وہ میدان جنگ کے اندر شکست کھا جاتے ہیں ایسے عالم میں پھر وہ ساتھ سے کرتے ہیں چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں اسی طرح پولس نے جینے مسیح کو بگاڑنے کے لیے عیسائیت کا مبادہ ہوا اور یہ بات کہنے لگا میں بھی تمہاری طرح کا عیسائی ہوں اور یہ اولس تھا جس نے دور آگر کے اندر جتنی عیسائیوں کے اندر حرافات نظر آتی ہیں جتنی اجداد نظر آتی ہے سب سے پہلے ان کا آغاز کیا اولس نے جو پہلی بات کہی وہ یہ تھی جنت اور جہنم یہ عمل کے ساتھ نہیں ملتی بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وسلام ان کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے اور اگر آپ قدیم دور کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں یہاں تلک کے کلام اللہ کی آیات کا مطالعہ کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے فامہ من سکولت موازین ہوں فاوی راضیہ واما من حفت موازین ہوں فاؤ جس کا دائرہ پڑا کل قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا مالک کائنات اس کو جنت میں دائل فرما دیں گے اور جس کا بایاں پلہ بھاری ہو جائے گا مالکے کائنات اس کو جہنم کے دہتے ہوئے انداروں میں دائل فرما دیں گے لیکن پولس نے اس کے بارک سے ایک کتا نگر کو پیش کیا وہ یہ بات کہنے لگا عمل کے ساتھ جنت نہیں ملتی آمال سالیہ کے ساتھ جہنم کے انداروں سے نہیں بچا جاتا بلکہ اگر بچنا ہے تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے مسیح علیہ سلاد والسلام ان کو پھانسی دی گئی پھانسی اس وجہ سے دی گئی کہ تمام کے تمام انسان گناہ گار تھے اور تنہا مسیح علیہ سلاد واللام وہ بے گناہ تھے مالک کائنات نے سارے کے سارے انسانوں کے گناہوں کے بدلے اس بے گناہ کو پھانسی کے بندے کے اوپر چڑھوا کر تم سب کے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس طریقے کے ساتھ اس نے گویا کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی لوگوں نہ شراب روشنی سے بچنے کی ضرورت ہے نہ بنا کاریوں سے بچنے کی ضرورت ہے نہ آرام کاری سے بچنے کی ضرورت ہے نہ جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے نہ بد جہدی سے بچنے کی ضرورت ہے اس لیے وہ اس بات کو سمجھتا تھا اگر لوگوں کے ذہن کے اندر ان کے کلو دھان کے اندر اس بات کو دائل کر دیا جائے تنہا محبت اور تنہائی ایمان ان کے کام آ سکتا ہے تو لوگوں کے اندر بدعملی پیدا ہو سکتی ہے اور اس طریقے کے ساتھ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لائے ہوئے مستقل مذہب کا جو گلیا مذہب بگاڑنا چاہتا تھا اس نے اس مذہب کے اندر کئی طرح کی نئی باتوں کو ظاہر کیا اور کئی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ حیران ہوں گے وہ خود یہ بات کہتا ہے میرے پاس نکاح اور شادی کے حوالے سے شریعت کی کوئی رہنمائی موجود نہیں لیکن لوگوں باوجود رہنمائی نہ ہونے کے میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں شادیوں کا نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے شادی نہ کرو تم کائنات کے اندر شروع ہو جاؤ گے اگر شادی کرو گے تمہارا دل دیوی کی تمناؤں کو پورا کرنے کے اندر رج جائے گا لڑکی شادی کرے گی شور کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے مصروف ہو جائے گی اگر شادیاں نہ کرو گے تو مالک کائنات کی تم ڈر کے عبادت کر سکو گے اس کے پیچھے بھی پیش اس کا مکمۂ نظر یہ تھا کہ مالک کائنات نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے مرد کے اندر عورت کی رغبت موجود ہے عورت کے اندر مرد کی رغبت موجود ہے جب یہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے تجرد کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے ہوگا یہ کہ ان کے اندر برے قسم کے خیالات پیدا ہوں گے جب شادی سے اشتراک کریں گے حلال راہوں سے اپنے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں گے تو نبی اعل ان کے اندر بد پیدا ہوگی ان کے اندر بدمنیاں پیدا ہوں گی اور جب بدمنیاں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو میں جب میں یہ بات کہوں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں تم کو اعمال کی ضرورت نہیں تم کو میکیوں کی ضرورت نہیں تم کو جناب مسیح علیہ السلام سے محبت کرنے کی ضرورت ہے نتیجہ دن سارا کا سارا دین مسیح کا حلیہ جو ہے بگڑ جائے گا تو جناب والا اس طریقے کے ساتھ اس نے دین مسیح کے اندر تغیر کیا اس طریقے کے ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری باتیں جو سریت موسی کے حوالے سے دین عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود تھیں اس نے ان ساری کی ساری چیزوں کو جو حرام تھی ان ساری کی ساری چیزوں کو कर کر دیا حتنا کرنا یہ شریعت مسلم و واجب تھا اس نے یہ بات کہی اے میرے بھائیوں اگر تم جناب عیسیٰ علیہ صلاحۃ و السلام کی رسالت کے اوپر ہی مان لاتے ہو اگر ان سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو حتنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عیسیٰ محبت حتنا کرے یا نہ کرے آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے جب آپ کے دل میں جناب عیسیٰ, عیسی علیہ السلام کی محبت ہوگی تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی اور مالک کائنات آپ کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو جنت میں داعل فرما دیں گے اسی طرح ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے محترم تھا مقدس تھا لیکن پولس نے ہفتے کے دن کو مسق کر دیا اس نے کہا ہفتے کے دن کی حرمت کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں ہفتے کے دن کی بجائے اتوار کے دن کو مقدس جانو گویا کہ اس نے سارا کا سارا دین مسیح کا حلیا جو ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا یہ تو بات تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کے اندر کیسے تغیر رونما ہوا ان کے دین کے اندر کیسے تحریر رونما ہوئی اب جو بات میں آپ کے سامنے آگے رکھنے جا رہا ہوں جن کا تعلق پولس کے اپنے حقوط سے بھی ہے اور احل نامہ قدیم کی بات کتابوں کے ساتھ بھی ہے وہ بات جو آپ حضرات کے سامنے میں جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عیسائیوں کا موجودہ عقیدہ کیا ہے عیسائی مالک کائنات کو کیا حیثیت دیتے ہیں مالک کائنات کو کیا مقام دیتے ہیں تو میں نے اہل نامہ قدیم کے حوالے سے ایک بار یہودیوں کے تذکرے کے اندر کہیں تھی وہ عیسائیوں کے عقیدے کے اندر بھی موجود ہے اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے مالک کائنات کام بھی کرتے ہیں لیکن تھک بھی آتے ہیں مالک کائنات نے چھ دن کے اندر زمین و آسمان کو بنایا ساتویں دن تھک کے چور ہوئے اور انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیا لیکن کلام اللہ کیا بات کہتا ہے کلام اللہ یہ بات کہتا ہے مالک کائنات نے چھ دن کے اندر زمینوں آسمان کو بنایا تھا اور آگے کیا بات کہی وہ محمد سلام ال لوگ سن لو اکتاوٹ تو بڑی دور کی بات ہے مجھ کو تھکاوٹ کے لیے کبھی احساس تک بھی نہیں ہوا اور کہا اللہ وہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ الحیوم لا کا ہُو سنا تما نالکے کا کائنات وہ ہے کہ جن کو نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے مالکے کائنات کو اون بھی نہیں آتی مالکے کائنات لمبے لمبے سیکنڈ سیکنڈ ایک ایک منٹ میں جاگ رہے ہوتے ہیں اپنی مزدور کی فریادوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور تاریخ اندھیرے میں سیاہ پتھر کے پر نیندنے والی سیاہ چونٹی کے کلو کی چاپ کو سنتے بھی ہیں اور اس کو چلتا ہوا دیکھتے بھی ہیں پہلی بار تو عیسائیوں نے یہ کہی مالک کائنات لکاوٹ اب اٹھتا ہے تو ان احساس پیدا ہوتا ہے اور دوسری بات جو اللہ رب العزت کے بارے میں معاذ اللہ انہوں نے کہی وہ اس سے بھی عجیب و غریب بات ہے انہوں نے یہ بات کہی اب آپ خود یہ بات سمجھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ صلاح السلام کو پھانسی کے اوپر لگوانا اور ان کو بیٹا قرار دینا یہ ساری کی ساری باتیں بنا بے خوفی نظر آتی ہے اور یہ باتیں ساری کی ساری عقل کے اندر سماتی نہیں اور پولس کو اس بات کا اچھی طرح پتا تھا کہ جمی کائنات کے اندر کوئی ذی شعور آدمی اس عقیدے کو عقل کے نام کے اوپر قبول نہیں کر سکتا چنانچہ اس نے مالک کائنات کے بارے میں قریب و غریب تھیوری پیش کی اور وہ تھیوری کیا تھیوری تھی اس نے کہا پہلے مالک کائنات عقل کے لیے کائنات کے لوگوں کو کی جائے تو ہی سمجھاتے رہے لیکن جب عقل والی بات کائنات کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات آج کی ان کے اندر موجود ہے دنیا کا کوئی پادری اگر حوالے کا طلبدار ہو اس کو ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں وہ کیا لفظ کہتا ہے کہتا ہے مالک کائنات پہلے عقل کے ذریعے لوگوں کو اپنی توحید کی بات سمجھاتے رہے اپنی ربوبیت کا طریقہ بتلاتے رہے لیکن جب یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر مالک کائنات نے محاد اللہ بے کے رستے کو اختیار کیا اور یہ بات کہنے لگا محض اللہ مالک کائنات نے کمزوری کے رستے کو اختیار کیا اور یہ الفاظ کہ آگے کیا بات کہتا ہے مالک کائنات کی بے وقوفی کائنات کے عقلمند سے عقلمند انسان کی عقلمندی سے بالا ہوتی ہے اور مالک کائنات کی کمزوری کائنات کے طاقتور سے اور طاقت آدمی کی طاقت سے بالا ہوتی ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے انیہ وہ سن لو کمزوری تو بڑی دور کی بات ہے کائنات کے اندر جتنی طاقتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری مالک کائنات کی طاقتیں ہیں اگر مالک کائنات کی طاقت موجود نہ ہو انسان اپنی پلکوں کو ہلا نہیں سکتا اگر مالک کائنات کی طاقت موجود نہ ہو انسان کا دل بھڑک نہیں سکتا اگر مالک کائنات کی طاقت موجود ہو طاقت موجود نہ ہو ہوائیں گردش نہیں کر سکتی اگر مالک کائنات کی طاقت موجود نہ ہو بحری جہاز سمندروں کے اندر گردش نہیں کر سکتے اگر مالک کائنات کی طاقت موجود نہ ہو سورج مشرق سے اگل نہیں سکتا اگر مالک کائنات کی طاقت موجود نہ ہو چاند گھٹنا اور بڑھتا ہوا نگر نہیں آ سکتا یہ سارا کا سارا کس لیے ہوتا ہے جنرل کو جمیہ کائنات میں طاقت اگر کسی کے پاس موجود ہے صرف اور صرف مالک کائنات کے پاس موجود ہے اور جہاں تک تعلق ہے عقل مندی کا کائنات کے سارے عقل جمع ہو جائیں مالک کائنات کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس نے کئی سزاؤں کی بات کی اس نے جہاں پر چور کی چوری کی بات کی اور وہاں پر یہ بات کہتے ہوئے یہ بات نہیں کہ جب چور اور چور چوری کر نکاح کیا کرے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا کرو آگے اللہ کیا بات کہتا ہے جدام دی ماتا صبا نکالم من اللہ و اللہ علی اور سن لو یہ ان کے سبب ہے اور میں جتنی صلاحیں دیتا ہوں بے وقوف کے ساتھ نہیں دیتا میں جتنی سلارے دیتا ہوں بلان البور کا نہیں کہتا میں جتنی سلارے دیتا ہوں بغیر حکمت نہیں دیتا میں جتنی صلاحیں دیتا ہوں بغیر نہیں دیتا میرا کوئی عمل ایسا نہیں میرا کوئی ایک ایسا نہیں میرا کوئی فیصلہ ایسا نہیں میری کوئی صلاح ایسی نہیں میری کوئی گرفت ایسی نہیں جس کے اندر میری حکمت موجود نہ ہو لیکن عیسائی کیا بات کہتے ہیں عیسائی معاض اللہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے یہاں پر بے وقوفی بھی موجود ہے ان کے یہاں پر کمزوری بھی موجود ہے اور یہ عقیدہ مالک کائنات کے بارے میں رکھنا اور اس کے بعد اس بات کی توقع کرنا کہ کائنات کے اندر اگر جاری و ساری رہے گا کائنات ایک منظم انداز کرنے چلتی رہے گی اس بات کا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے آپ خود اندازہ لگائیے اگر مالک کائنات سے حکمت کو علاوہ کر کے ان سے بیروقوفی کو منسوخ کر دیا جائے تو پھر مالک کے بارے میں اس بات پر بمان کیا جا سکتا ہے کہ مالک ظالم کو جنت میں بیچ دیں گے لیکن نیکو کار کو جہنم کے اندر بیچ دیں گے لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں مالک کائنات نہ تو وہ ظالم ہے نہ ان کے یہاں پر نشان موجود ہے نہ ان کے یہاں پر بول چو کا انسر موجود ہے نہ ان کے یہاں پر کمزوری موجود ہے نہ ان کے یہاں پر غفلت موجود ہے جتنے زمین اچھے سے اچھے وہ صاف ہیں سارے کے سارے مالک کائنات کے ساتھ ہیں اور جتنے کے جتنی کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات کے ساتھ ہیں مالک کائنات ہر قسم کی کمزوری سے پاک مالک کائنات ہر قسم کی بے وقوفی سے پاک انسانوں کے اندر بے وقوفیاں بھی ہیں بھی ہیں بھولنے کا انصر بھی ہے اور انسان تو کل کی بات بھول جاتا ہے لیکن سیدنا نہ علیہ الصلاۃ السلام اور جب فرعون کا مکالمہ ہوا تھا تو اس موقع پہ فرعون نے یہ بات کہی تھی سماپ بال القرون لولا اور موسا مجھ کو یہ بات تو بتلا پہلے لوگ جو اللہ ربو الگ تو نہیں مانتے تھے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو اس موقع پر سیدنا نہ نے کیا بات کہی قائل ساروں کا سارا علم میرے مالک کائنات کے پاس ہے اور میرا مالک کون ہے لا یا ربدی والا یمسا جو کبھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا جو کبھی بھول نہیں سکتا اس کا علم میں ہر بات موجود ہے اور اس کے پاس جو موجود ہے اس کے پاس جو کتاب تقدیر موجود ہے اس نے اس کے اندر ہر چیز کو رقم کر دیا ہے یہ تو بات تھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدہ روحیت کے حوالے سے اور دوسری بات جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے یہاں پر اختلاف ہے جس کا زندگی سے ذکر میں نے یہودیت کے بات کے اندر بھی کیا تھا بالکل وہ بات عیسائیوں کے یہاں بھی موجود ہے ہمارا عقیدہ انبیاء کے بارے میں کیا ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انبیاء کائنات کی منتخب شدہ ہستیاں ہوتی ہے مالک کائنات نے ان کو بطور رول ماڈل کا سنا ہوتا ہے اور وہ کردار کی ایسی نیراث کے اوپر ایسی بلندی کے اوپر ایسی ایلیویشن کے اوپر فائل ہوتی ہے کہ اگر مائکروسکوپ کے ساتھ بھی ان کے کردار کا چاروں مطالعہ کیا جائے تو ان کے کردار میں کسی قسم کا شکن نظر نہیں آئے گا ان کے اندر کسی قسم کی ہتا ان کے کریکٹر میں بال کے برابر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی اللہ رب رکت نے جہاں کہیں بھی انبیاء کا لکڑ کیا وہاں پر ان کو ہتاح سے بچتا ہوا دکھایا وہاں پر ان کو گناہوں سے بچنے والا دکھایا وہاں پر ان کو گناہوں سے نفرت کرنے والا دکھایا جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام السلام کی بات آئی مالک کائنات کہتے ہیں یوسف کو پہاڑ سے اتنا پیار تھا یوسف کو فکیر اتنی پسند تھی یوسف کو ذنا سے اتنی نفرت تھی یوسف کو بت کرتاری میں اتنا کرا تھی کہ یوسف نے دعا مانگی ربی سجن و حمدیا دیا اللہ مجھ کو جیل آنا اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس کی سمت مصر کی یہ عورتیں مجھ کو بلاتی ہیں لیکن ذرا ووٹ لیجیے ہم تو انبیاء کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں کہ امبیا برائی کا احتکاب کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی غیر محرم عورت کی اور نگاہ کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب ایک عورت آئی تھی قبول اسلام کے لیے تو تکمیلِ بیت کے لیے جب اس نے اپنے ہاتھ کو پردے کی اور سے سرکایا تھا تو میرے آقا نے یہ بات نہیں تھی اے غیر محرم عورت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پیچھے کر لے محمد علیہ السلام وسلام کسی غیر معرب عورت کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا اور یہ بات تو نبیوں کی ہے ہمارا کوفیدہ یہ ہے مالک کائنات نے نبیوں کے بعد بھی بہت سے صدیقین ایسا پیدا کیے بہت سے شہین ایسا پیدا کیے بہت سے شعاع ایسا پیدا کیے جنہوں نے عورت کے ساتھ برائی کرتکاب کرنا تو بڑی دور کی بات ہے انہوں نے ہمیشہ مالک کائنات کی کتاب کی اس شہرت کے اوپر عمل کیا کل المومنینا یا حسلم مومن وہ ہوتے ہیں جب غیر محرم کے پاس سے گزرتے ہیں نگاہوں کو کے گزرتے ہیں اور مومنات وہ ہوتی ہے کلناتی یا حسن صارحینہ مومنات وہ ہوتی ہیں جب وہ غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہیں اپنی نگاہوں کو کے گزرتی ہے ہمارا چوٹا تو یہ ہے اللہ رب العزت نے امبیا رسول اللہ کے علاوہ بہت سے بومن ایسے پیدا کیے بہت سے سراغ ایسے پیدا کیے بہت سے صدیق ایسے پیدا کیے بہت سے شہید ایسے پیدا کیے لیکن نشائیوں کے عیدے کا کیا کہنا کہ وہ تو معذ اللہ انبیاء رسول اللہ کے بارے میں بھی اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں کہ معذ اللہ وہ بھی برائی کا انتخاب کر سکتے ہیں حضرت نو علیہ سلامت وسلام اور اس سے نقلے کفر کفر نہ کہتا اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ جائے کہ آج اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مدد کہلوانے والے اور آج اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سکول و شاعر سمجھنے والے اور دنیا کے اندر حکمرانی کا اپنا استحکا سمجھنے والے حقوق انسانی کا نمبردار سمجھنے والے روحانی کتابوں کا وارث سمجھنے والے روحانی تعلیمات کے نمبردار ان کا انبیاء رسول اللہ جیسی اصلیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے سید نو علیہ السلاۃ والسلام ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے ایک مرتبہ جناب نو علیہ السلاۃ السلام نے معذ اللہ شراب دی اور اس کے بعد برہما ہو کے باہر نکل آئے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں امبیا رسول اللہ وہ کبھی بھی کسی قسم کی غلطی کا اس قسم کا اتخاب نہیں کر سکتے اور کبھی کبھی اشتہادی طور پر اگر نبی ایسے فیصلے تو کر لیں جو اشتہاد منشاء علام کے خلاف ہو اللہ فوراً سے پہلے ان کی اصلاح کر دیتا ہے حضرت آقا نے ایک مرتبہ شہد کھانے سے جو انکار کیا اپنے اشتہاد کے ساتھ مالک نے آسمان کی بلندیوں سے کہہ دیا یا نما کو ہری نما اللہ اے پیارے نبی تیرا یہ اشتہار جو ہے یہ میری منشا کے مطابق نہیں میری داری کے مطابق نہیں تو اس چیز کو اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتا ہے جس کو اللہ نے تیرے پر حلال کر دیا ہے ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں لیکن عیسائیوں کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے بات کو رپیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میاں رسول اللہ کو معاف نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں انہوں نے اپنے باپ کی بیٹی جناب شارا کے ساتھ بیاہ کر لیا تھا اور ہم اس بات کو سیر سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کو نکاح کرتے ہوئے حلام و حرام کے فرق تو پتہ نہیں ہوگا تو روئے زمین کے اوپر اور کون سی ایسی ہستی ہے اور کون سا ایسا وزد ہے جس کو حلال و حرام کے امتیاز کا پتا ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ صلاحت السلام کے بارے میں بات کی اور سید نل علیہ اللہ اب آپ ہٹ پتلائی سید نلو علیہ السلام ان کی ساری زندگی کس مشن کے اوپر گزری اور انہوں نے ساری زندگی کس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے گزاری سید نالو کا ایک ہی ٹارگٹ تھا وہ جنسی بیرا نوین کے خلاف تہارت کا حلف اٹھا کے آئے اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کلام اللہ کے اندر کیا کہ داود اس کی حیفت کی وجہ سے اس کی جلالت کی وجہ سے اس کی سلطلت کی وجہ سے میں نے پہاڑوں کو اس کے لیے مشقت کیا پرندوں کو اس کے لیے مسقر کیا اور اب عام یہ تھا داؤد جب میری تصویر بیان کرتا تھا پہاڑ بھی اس کے ساتھ مل کر اور پرندے بھی اس کے ساتھ مل کر, کر میری تسویر کو بیان کیا کرتے تھے اللہ رب الدت نے بیان کیا سیدنا کبو کے بارے میں اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مالک کائنات نے کیا بات بیان کی کہ سلیمان کو اتنی چھوٹی سی خبر ملتی ہے سلح علاقے کے اندر ایک کریا موجود ہے سلح علاقے کے اندر ایک بستی موجود ہے جس بستی کے رہنے والے اللہ رک الزت کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں سلیمان کی جیتا یہ تو ہند کو جڑ لگتی ہے سلیمان اس بات کو گبارہ نہیں کرتا کہ زمین کے اوپر اس کی حکومت موجود ہو اور اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک ایسی حکومت موجود ہو جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر سورج کی پوجا ہوتی ہو کہا میں اس بات کو دوبارہ نہیں کر سکتا اس سلطنت کو بھی مسمار کر دیا جائے گا اس کے رہنے والوں کو بھی تبالا کر دیا جائے گا جو سلیمان کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی پوجا کرے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے لیکن باز اللہ انہوں نے کیسی بات نہیں انہوں نے کہا جناب دعود علیہ سلاد و السلام اور جناب سلیمان علیہ سلاد والس ریاست کے لالچ نے اور حکومت نے ان کی آنکھوں میں اس طرح پردے ڈال دیے تھے ان کو حلال و حرام کا بھی کوئی شعور پاکی اور علیہ کے حوالے سے بار بار اس نہیں رہا تھا جانا چاہتا یہ تفصیل رسول اللہ کے حوالے سے کیا ہے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا بات کہی کہ ان کی بال جو کہ بوٹ پرت تھیں ان بٹ پرت پیڑیوں کے شہر میں آنے کی وجہ سے ان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے سیدنا سیدمان علیہ السلام نے مشتمل طور پہ کچھ کنوں کی تعمیر کو کیا تھا اور کئی عبادت کا قائم کی تھی جہاں پر اللہ کی پوجا ہوتی تھی وہ تعلیم سارے کے سارے معاملات کے اندر وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس کی لوٹ حالت اعتداد میں ہوئی وہ مرتب ہو کے مر گیا اور اللہ رب ال کیا کہتے ہیں اور سلیمان کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں تو ماں قبر اصلیمان والا کن سیادین اور اس بات کو سن لو. اللہ کا نبی کبھی کفل کر کے کام نہیں رہ سکتا اللہ کا نبی کبھی شعب کر کے کام نہیں کر سکتا اللہ کے نبی سے کبھی حکام کا سلور نہیں ہو سکتا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وراتین میں سیاتی میں اور جتنی اس دور کے اندر وہ ترقی کے کام ہوتے تھے جتنے شہرکاریاں ہوتی تھیں جتنے جادو کے دندے ہوتے تھے سلیمان تو ان کا دشمن تھا اور سارے کے سارے کام اس دور کے سیاتی کرتے یعنی اللہ رب نے حضرت سلم اور, کا کا اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں آپ نے سامری کا قصہ سنا ہوا ہے کہ شامری نے جمی بنی شاعری کے لوگوں کے دیورات کو جمع کر کے ایک بچڑے کو بنایا تھا چٹکی کو لے کر لگنے کی وجہ سے جب خشک مٹی کے اندر گھاس ووس سے ہونا شروع کر دیا تو اس نے اس حیات آفرین مٹی کو جب اس بچڑے کے اندر ڈالا تو بچڑے کے اندر سے بائیں بائیں کی آوازیں آنے لگی ایسے عالم میں سیدنا نہ ہارون علیہ السلام السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو محافظ ہو کر یہ بات کہی تھی ایمری قوم کے لوگوں اسے بچڑے کی پوجا نہ کیا جو بچڑا تمہارا خدا نہیں بلکہ تمہارا خدا تمہارا وہ ہے جس سے ملنے کے لیے موسا علیہ السلام علیہ کے ہیں اور اگر موسا واپس آیا اس نے تم کو شرک کرتے ہوئے دیکھا اس نے تم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اس نے تمہیں بچڑے کے آفتانے کے اوپن چھپتے ہوئے دیکھا تو بچاؤ موسا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا موسا میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میرے وجود کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے نبی کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے تو ہوتے دوسرا رخ سنی بائبل کیا بات کہتی ہے سیلیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں لیکن آگے ذرا بات سنیے کیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جناب ہارون کے پاس آئے اور ان کو یہ بات کہنے لگے ہمارے لیے ایک معبود کو تیار کیجیے جناب ہارون علیہ السلام اسلام میں بنی ان کی کا زیورات کو جما دیا ان کے سونے چاندی کو جمع دیا، ان سے بچڑے کو بنایا اور اس کے بعد یہ بات کہنے لگے اس بچرے کی پوجا کرنا شروع کر دو اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ اگر ہارون جیسا نبی اگر اللہ کی انبیاء اگر سلیمان جیسا نبی اگر لوگوں کو تو عید کی بجائے شرط کی دعوت دینا شروع کر دے تو پھر کون کون رہے جو پھر کون ذرا سیا شخص جو شرط کے علاوہ تو عید کے رستے کے اوپر چلائے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے شرک کا کس طرح برات کا اظہار کیا اللہ رب العزت نے ساتھ میں کے اندر سدار انبیاء کا ذکر دیا جناب نو کا ذکر کیا جناب عبراہین کا ذکر کیا جناب اشحاب کا ذکر دیا جناب یعقوب کا ذکر کیا جناب داؤد کا ذکر کیا جناب سلیمان کا ذکر کیا جناب ہارون کا ذکر کیا جناب موسا کا لکر کیا جناب اسماعیل کا لکر کیا جناب لسا کا ذکر کیا جناب یونس کا ذکر کیا جناب زکریہ کا ذکر کیا جناب یاحیہ کا ذکر کیا جناب یوسیہ کا ذکر کیا جناب نیاس کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بات کی اگر میرے سارے کے سارے امبیا شرک کرتے تو میں ان سے ان کا نام بصور نبوت سے پار کریں تو جوہلا میں شامل کر دیتا لیکن میرے کسی ربی نے آج تک کبھی بھی شرک کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور اگر ہم بیا شرت کے بارے میں سوچنے لگے تو پھر مقصد رسالت اور مقصد ردوت وہ تو سارا کا سارا منہدم ہو کے رہ جائے گا اور جیسے کہ آپ کو اس بات کا پتا ہے وہ ماسل مل کبر قمل رسول اللہ اللہ آدم آئے تو یوز کری آئے منہ آئے توحید عید کر آئے بھ آئے توحید عید کر آئے صالح آئے توحید عید کر لی آئے لوت آئے تو عید کری آئے توحید عید کری آئے اسماعیل آئے تو عید کری آئے توحید عید کری آئے عیسا آئے توحید عید کر لی آئے یاد رکھے محمد رسول اللہ وسلم وہ بھی اگر تشریف لائے تو صرف اور صرف عقیدہ تو کی سربلندی میں نے تشریف لے لیا یہ تو عقیدہ ہے ان کا بیا رس اللہ کے بارے میں اور جہاں تک تعلق ہے آہرت کے کے بارے میں موقیدہ بھی بالکل یہودیوں کے شکیدے کے ساتھ ملتا جلتا ہے نہو ابنا اللہ واہ بابو وہ اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں آدم کو کیسے چھو سکتی ہے ہم نے تو جناب والا محض اللہ اللہ کے بیٹے کی شولی کو مال دیا ہے آدم کو کیسے چھو سکتی ہے ہم پت کرداروں کا دکھاؤ کرتے رہے ہم حرام کوش کھاتے رہے ہم لہو کو پیتے رہے ہم کے ساتھ کرتے رہے ان سے دندا کرواتے رہے کھیلتے رہے یہ سارے کے سارے کام کرتے رہے آدم کو کیسے چھو سکتی ہے مالک کائنات نے کہا اور ان کو کیا پتا ہے من بلامن کا سبق حسیتہ اور جس کسی نے بھی برائی کا دکا کیا اور اس کی حقائیں اتنی ہو گئی کہ حقائیں اس کے اوپر غالب آ گئیں تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو میری گرفت نہیں بچا سکتی اور جب میری گرفت آئے گی جب میں جہنم کے دہتے ہوئے دہشتوں کو برکاؤں گا تو اس کے اندر میں تمام کے تمام لوگوں کو ڈالوں گا اللہ رب اللہ کیا کہتے ہیں کل ثالم کو تم بے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو پھر تو اللہ رب اللہ شاید تم کو عذاب نہ دے لیکن اگر تم انسان ہو تو پھر اس بات کو سمجھ لو تم میری درست سے نہیں بچ سکتے اور اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے تمہارے جرموں نے تو ہر جرم کو پامان کر کے رکھ دیا ہے اللہ رب العزت نے یہ کسی کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے مجھ کو گالی دیتا ہے کہا اللہ تجھ کو گالی دینا کیا ہے کہا گالی دینا یہ ہے کہ میرا بیٹا موجود نہیں لیکن میرے ساتھ اسی بیٹے کو منسوخ کیا جائے تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹے کو منسوخ کر دے گا تم سمجھتے ہو اللہ رب العزت کی گرفت کے بچ جاؤ گے اللہ رب العزت کے آداب سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے تم اللہ رب الب کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اللہ رب الب کے آداب سے نہیں بچ سکتے اللہ رب العبت کے آداب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے پہلے کتاب میں سے سے بچنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات چاہتا ہوں لا کا منظلا بلو مناہ کا سلوتی ندیما پہلے کتاب میں سے لوگوں جو میرے غذب کے لوگ سے پوچھنا چاہتے ہو اس بات کو سن لو تمہیں جہاں پر انجین اور قرآد کی وحی کا یقین ہے وہاں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے ناوز ہونے والی وحی کے پر یقین کرنا پڑے گا اور اس کے بعد نمازوں کو قائم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد زکات کو ادا کرنا پڑے گا اور اللہ رب العزت کی ذات کے پر ایمان کو لانا پڑے گا اور جو ہمیں کساب کے تاہیوں کے اوپر اس دن کے فیصل کے اوپر اس دن کی گرفت کے اوپر اس دن کے کے دکھوں اس دن کی ہو کے اوپر تمہیں یقین کرنا پڑے گا اگر تم نے ایسا کر لیا اولائی کا سلوتی ہم نظیمہ تو پھر تم اجر عظیم دے سکتا ہوں اگر نہ تمہارے دسنے کی کوئی صورت موجود نہیں اور یہ وہ سارے کے سارے عقائد ہمارے مسلمانوں کے عائد اس کے بالکل برعکس ہیں مسلمان کسی کا سامنے سکسن کو پیش نہیں کرتے مسلمان اپنے عقیدے کی بنیاد حجناات کو نہیں رکھتے مسلمان نجات کی بنیاد فلسفہ پر نہیں رکھتے بلکہ عمل پر رکھتے ہیں مسلمانوں کا یہ ذہن ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی حمل ہمارا یہ عیدہ ضرور ہے امان جتنے بھی زیادہ ہو اگر عقیدہ توحید موجود تو نہ ہو سارے کے سارے عمل غالب ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر عقیدہ ہے تو موجود ہو ہر عمل کا ایک ویٹ ہوتا ہے ہر عمل کا ایک کریڈٹ ہوتا ہے اسی طرح ہر کا ایک لاش ہوتا ہے ہر گناہ کا ایک ڈیبلٹ ہوتا ہے یہ ڈیبلٹ کریڈٹ کے ساتھ یہ ڈیب بونس کے ساتھ اور گیند کے ساتھ تولا جائے گا اور جس کا جو بنا باری ہوگا مالی کو کائنات بتا دیں اس کو جنرل بتا دیجیے پڑھا دیں گے لیکن عیسائیوں نے جو تھیوری پیش کی ہے اس کے اندر سارا کا سارا مال کی بلڈنگ ویسے ہی انہوں نے گرا کے رکھ دی ہے اور ہلاکی تعلیمات کے لیے جو رول ماڈل ہوتے ہیں انبیاء رسول اللہ جب ان کی ذات کے بارے میں اس قسم کے چیزیں رکھے جائیں وہ شراب بھی پیتے تھے وہ برہنا بھی ہو جاتے تھے وہ بد کرداریوں کا ارتکاب بھی کرتے تھے اور ان میں سے بعد لوگوں نے محد اللہ اپنے محرم رشتاروں کی آبروؤں کو پامال کیا ہو جب آپ کے سامنے رول ماڈل کا یہ نقشہ موجود ہو آپ وہ ایمانداری کے ساتھ بتلائیے دیانتداری کے ساتھ بتلائیے کہ انسان کا نفس گناہ کرنے کے بعد اس کو ترجنس کرے گا کیا اس کے اندر اس کے اس کے اندر جل ہونے کا احساس ہوگا وہ سوچے گا میری حیثیت کیا ہے اگر انبیاء رسول اللہ وہ گناہ کبھی جا کر کر سکتے ہیں میں تو گناہ گناگار سا آدمی ہوں اگر میں نے گناہوں کا ارتقاب کر لیا اس میں کون سے کی بات ہے لیکن اگر یہ یقین ہو کہ انبیاء رسول اللہ وہ ہر قسم کے ایپ سے پاک تھے اور ان کے بعد کئی صلاحہ ایسے پیدا ہوئے کہیں صدیقین ایسے پیدا ہوئے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ عمل کے ساتھ میرے جنت و جہنم ملنی ہے اور اگر میں بدعمنیوں کا انتخاب کروں گا تو مجھے مالک کائنات کی باریکہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے آنسوؤں کو گھرانا ہوگا ندامت کرنی ناطم ہونا ہوگا گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی پھر جا کے مالک کائنات راضی ہوں گے اگر اس کے علاوہ وہ کسی روز ہی اس کے اوپر اپنی نگاہ کو رکھے گا تو ساری زندگی اس کی اعمال کی صلاح نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے اندر ایک اور بات بھی موجود تھی جس کا ذکر مالک کائنات نے اپنی کتابیں حمید کے اندر کیا ہے کہا ابن کہ عیسائیوں نے اپنے علما کو اپنے مذبی پیشواؤں کو منصب ربویت کے اوپر خارج کر دیا تھا اور اس کی مثالیں میں نے خود انجیل کے اندر دیکھی ہی ہیں آپ اب خود سیدنا سید علیہ السلام کے پیغامات میں یہ پیغام موجود ہے جو بائبل کے اندر آج کی تحریف کے باوجود موجود ہے جس جانور کا گلا ڈھونڈا جائے اس جانور کو کھانا نہیں جو بہتا ہوا لہو ہے اس کو پینا نہیں جنزیر کے گوشت کے قریب جانا نہیں بدکرداری کا انتخاب کرنا نہیں شراب کو اپنے گلے سے نیچے اتارنا نہیں لیکن ذرا دیکھیے مدو کیشواؤں کی پوجا کا ملسوا وہ کس طرح بائبل کے اوپر چھایا ہوا سید نہ علیہ السلام کا ایک صنعت جس کو پتر سواری کہا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے وہ کیا ہاتھ دیکھتا ہے وہ ہاتھ دیکھتا ہے آسمان سے ایک بارش ہوئی جس کے اندر سے ہر قسم کے مویشی گرے جس میں حلال مویشی بھی تھے حرام مویشی بھی تھے شراب جی جوٹ بھی گری جی دودھ بھی جی گرا اور اس کے اس کو آتی ہے ایپی طرف ہر قسم کی چیز کو کھا لیا اگر اس کے کھانے کے اندر کوئی حرج موجود نہیں اور اس نے جناب والا اپنے موٹک دین کو اور اپنے پیروکاروں کو جو بائبل کے اندر چوری موجود ہے اور میرا یہ ذہن نہیں کہ محد اللہ سیدنا نہ علیہ السلام کو کوئی اپنا شریر اس قسم کا ہو سکتا ہے سیدنا نہ علیہ السلام کے اپنے شریر جنہوں نے آپ کے میرے سایہ تربیت پائی ہو ان کے بارے میں اس قسم کا گمان کرنا کہ وہ ارام و حرام کی تمیر نہیں رکھتے تھے یعنی شگردوں بھی توہین نہیں بلکہ سیدنا نہ علیہ السلام کی اسلام ہے لیکن عیسائی کی تصویر کے اندر جو واقعہ حادث طیبہ میں آیا ہے اس سے بھی اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے اور اس واقعے کی روشنی کے اندر ہمیں دونوں حاضر کے اندر مسلمانوں کو اپنے کریکٹر کے پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے امان اور اپنے استاذ کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے قرآن و آئے تائی عیسائیوں کے بارے میں اب تعلو احبار ہوں مر ابان ہوں مر اباب اب المسیح ابن مریم کہ عیسائیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اور سید علیہ السلیہ وسلام اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا تو ابھی ت نے ہاتھ میں لائی جو کہ جو انجیل کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ وسلم اللہ کی خدمت میں یہ بات حل تھی کہ آقا ہم جناب کو اللہ کا بیٹا وہ مانتے تھے لیکن ہم نے کبھی اپنے علما کی پوجا تو نہیں کی تھی قرآن مجید کی شاید کا مطلب کیا ہے کہا جو علامہ اس بات کو حرام کہتے تھے تم اس بات کو حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے کہا وہ تو مانتے تھے کہا جس چیز کو علامہ حلال کہتے اس کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے کہا مانتے تھے تو نبی علیہ السلام السلام کہنے لگے حلال و حرام کرنا یہ تو صرف رب کے اختیار میں ہے یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا تم نے ان کو مقام ربوبیت کے اوپر تو کر دیا اور یہ بات میں کے کبھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں بھی کیسیحت بھی کچھ اس سے ملتی ملتی ہے ذرا غور کیجئے حلال حرام ہے لیکن کسی مدرسے کا مفتی اگر لکھ دے حلال حلال ہے امت مسلمہ اس کو حلال کرنے کا برمادہ تیار ہے نکاح غلامی حرام ہے لیکن کسی مدرسے کا محسم کسی مدرسے کا مفتی یہ بات لکھ دے یہ حلال ہے اس کو حلال مال لیا جاتا ہے ہائی کورٹ کا جج اگر اس بات کے اوپر فتوا دے دے فیصلہ سنا دے یہ حلال ہے اس کو حلال ہلاک نہ جاتا ہے اور ساری کائنات کے جج جمع ہو جائے ہائی کورٹ کا جج ہو سپریم کورٹ کا جج ہو اور سارے کے سارے جمع ہو جائیں مدثر و مدمل کے جوتے کی ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اللہ رب العزت نے باتیں جو شریعت کے اندر جائز سی ہیں ان کے سورسز دو ہی ہے ایک سورس وہ ہے جو آسمان کی برندیوں سے آیا تھا جس کو ہم پرانے مجید کہتے ہیں اور دوسرا سورس وہ ہے جو آقا کے لمحے مبارکہ سے نکلا تھا اور جس کے بارے میں اللہ رک نے خود یہ بات کہی ہے وما ان ہوا انہوا انہوا انہوا ہر شخص غلطی کھاتا ہے ہر شخص کو ٹوکر مت ہے ہر شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے لیکن ایک وجود ایسا پیدا ہوا جو خواہش کے قابل ہوتا جو مرنی کے تاب نہیں ہوتا جو منشا کے تابے نہیں ہوتا جو بات اگر کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جو مالک اس کے آسمان کی بلندیوں سے جا رہا ہوں جب تک چند ہوگے کائنات کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ایک رب اکبر کی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے جب تک دونوں ان چیزوں میں چمتے رہو گے جب تک میری امت کے لے گئے دو ان دونوں چیزوں میں چمتے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تم کو گزراہ نہیں کر سکتی اور جب دو کو چھوڑو گے ایک کی بات کرو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے جب کہو گے ہمیں متن تو ہے متن تو ہمارے لیے جائز ہے لیکن متن تو ہمارے لیے ضروری ہے لیکن ہمیں شرح کی ضرورت نہیں قرآن تو ہمیں چاہیے لیکن قرآن مجید کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہم قرآن مجید کی آیات کو تو پڑھیں گے لیکن ہمیں اس رسول کی ضرورت نہیں پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور جو یہ بات کہے گا کہ قرآن تو موجود ہے اس رسول تو موجود ہے لیکن ان دونوں کے ہوتے ہوئے دوسری چیز بھی چاہیے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے جب اللہ رق کا کلام آ گیا جب کلام کے اوپر عمل کرنے والا رسول آ گیا جب اللہ جمنال ملوتی نالن کرنا کتاب آ گئی جب اس کے مطابق سننے والا نبی آ گیا جب اللہ رب الگ کی آیات آ گئی جب ان کے اوپر چل کے دکھانے والا رسول آ گیا جب اللہ رب الگ کی نشانیاں گئی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو پسند کرنے والا رسول آ گیا جب اللہ رب الگ کا کلام آ گیا اور اس کلام کے مطابق زندگی کو پسند کرنے والا رسول آ گیا تو پھر نہ تو کسی نتن مطلب کی ضرورت ہے نہ کسی مزید پریکٹیکل اپلیکیشن کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں اور عیسائیوں کی گمراہی کا بہت بڑا سبب یہی تھا کہ ذات کو شور کر اپنے مذہبی رہنماوں کو اپنے مذہبی شعروں کو ان کے فصلے کو ان کی تدمید کو ان کی انٹرپریٹیشن کو نبوت کے سرمان کے اوپر غالب کر دیا تھا جب نبی کی بات کے اوپر عالم کی بات کو غالب کیا جائے جب نبی کی حدیث کے اوپر فتیم کے فتوے کو غالب کیا جائے جب نبی کی رائے کے اوپر امدین کی رائے کو غالب کیا جائے جب نبی کے فرمان کے اوپر امدین کے فرمان کو غالب کیا جائے جب نبی کے عصوے کے ہوتے ہوئے کسی امام کی فکا کی بات کی جائے جب نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی عالم کی رائے کی بات کی جائے جب نبی کے ارشاد کے ہوتے ہوئے کسی مسلم کے اشتہاد کی بات کی جائے جب نبی کے عصور کامل کے کے ہوئے کسی دوسرے کی تہارت کی بات کی جائے تو اس صورت میں کبھی بھی انسان ہدایت پہ نہیں رہ سکتا ہدایت رکھنے کی ایک ہی صورت ہے سب سب کیا کیا کرو احترام سب کا کیا کرو احترام کا لیکن بات غیر مشروط اور انکنڈیشنل جب بھی مانا کرو صرف اور صرف امبیات میں مانا کرو نبی بطر نبی علیہ السلام سلام کی مانا کرو یہ تو باتیں تھیں جو ان کے بعض تعلیمات کے حوالے سے تھی اور جہاں تک تعلق کا قیدہ تشویش کا اور اسی طرح بائبل کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا تو اس حوالے سے اپنی گزارشات کو انشاء اللہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ رب الغت ہمیں صحیح مانو کے اندر قرآن و سنت کے برمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہی سے ہم کو محفوظ فرمائے واہر بالانا رب العالم